السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ منی وسن اما بعد آپ کے سامنے لگاتار میں ایسے مسائل بیان کر رہا ہوں جن کا تعلق عقیدے سے ہے اور ان میں امت جو گمراہی کا شکار ہوئی ان تمام مسائل کو ایک بعد دیگرے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور آج کا جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب ماننا یہ کفیہ بدعت ہے بدعات کا ذکر ہوتا ہے اور ہم نے شروع بتایا تھا کہ بدعت کی کئی قسمیں ہیں ایک بدعت تکفیری ہوتی ہے کفیہ ہوتی ہے یعنی ایسی بدعت جس کا ماننا کفر ہو چونکہ اس پر بہت کم کام ہوا ہے اور اس طرح کے مسائل کو علماء نے کتابوں کے اندر تو بیان کیا ہے البتہ تقریر کی شکل میں محاضرات کی شکل میں بہت کم ہے اس لیے میں بدعات کی تردید میں انہی مسائل کو ذکر کر رہا ہوں جن کا ماننا کفریہ بدعات کہلاتا ہے یا جس کا عقیدہ رکھنا کفریہ عبدات ہوتا ہے بہت سارے مسائل کا میں نے ذکر کیا اور آج جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی انسان اگر عالم الغیب مانتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی عالم الغیب مانتا ہے تو یہ کفری بداد کا ارتکاب کرتا ہے کوئی بھی ہو چاہے نبی ہوں رسول ہوں فرشتے ہوں ولی ہوں پیر ہوں عالم ہوں کوئی بھی ہو اگر کوئی بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو عالم الغیب مانتا ہے کہ یہ کفریہ بدات ہے علم الغیب ایسی بات ہے جو صرف اللہ رب العامن کے ساتھ خاص ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے جیسے بہت ساری چیزیں اللہ حربامین کی خصوصیات میں سے ہیں انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ علم الغیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جیسے اللہ تعالیٰ اکیلا پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے وہ بیت اس کے ساتھ خاص ہے اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے اللہ تعالیٰ ہی محیع اور ممید ہے مارنا اور جلانا اولاد دینا بارش برسانا ہوا چلانا دنیا کا نظام چلانا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اسی طریقے یہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ ہی عالب الغیب ہے اللہ کے علاوہ کوئی عالب الغیب نہیں ہے اگر کوئی اللہ کا علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفری بدعت کہلاتا ہے قرآن کی تقزیب کرتا ہے حدیثوں کی تقزیب کرتا ہے قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا چند آیتیں میں آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے عزب اللہ عظیم بسم الرحم الحیم اللہ المنفیسماواتی ولا اردی الغیب اللہ آپ کہتے ہیں جو بھی آسمان اور زمین میں ہیں کوئی غیب نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اللہ اب العامی نے کسی کی نفی نہیں کیا کسی کا کی استثنا نہیں کیا کہ کی فلا فلا جانتے نہیں کوئی بھی چاہے نبی ہو رسول ہو فرشتے ہوں دنیا کی عظیم سے عظیم شخصیت ہو بڑی سی بڑی شخصیت ہو کوئی علم الغیب کا علم الغیب نہیں جانتا یہ اللہ ابامل کی خصوصیات میں سے ہے عما یشعور ایا نسوم انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب ان کو دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا جو لوگ مر چکے ہیں یا جو زندہ ہیں کسی کو نہیں معلوم کہ برزک کی زندگی کتنی لمبی ہے کتنی مختصر ہے کب کس کی موت ہوگی کب کس کو زندہ دوبارہ اٹھایا جائے گا دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر کتنا عرصہ باقی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو کتنا واضح ہے یہ عقیدہ کتنا صاف و شفاف ہے عقیدہ کہ اللہ رب الام کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے اس طریقے سے اللہ فرماتا و عند و مفاۃ الغیب لا علم اللہ اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں اور کنجیاں ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان کو اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اس طریقے سے رب اربام نے فرمایا اپنے نبی سے کیا فرما دیجیے کل عملی کو لینبسی نفا اللہ دور ما اللہ ماشاء اللہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا ہی جتنا اللہ ابامن چاہے اللہ تعالیٰ جو چاہے مجھے نفع پہنچائے اس سے زیادہ میں اپے نفس کا مالک نہیں ہوں اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ولو لو کن عالم الغیب اگر میں غیب جانتا اللہ استکسر تمہیں الخیر تمہیں بہت زیادہ خیر اکٹھا کر لیتا عما مسنی سو اور مجھے کبھی بھی تکلیف لائق نہیں ہوتی کیونکہ انسان اگر عالم الغیب ہے تو اسے معلوم ہے ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے کون کون سی پریشانیاں ہیں یا کون سی مصیبت آنے والی ہے تو انسان ان مصیبتوں کو ٹال دے ان مصیبتوں کو اپنے سے دور کر دے لیکن اللہ رب العالمین نے اختیار کسی بندے کو نہیں دیا تو ہمارا بھی فرماتے گر میں غیب جانتا تو خیر اور نفع اور بھلائی پہلے اکٹھا کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف اور غم پریشانی مصیبت لاحق نہیں ہوتی جب کہ آپ کو پریشانیاں لاحق ہوئیں مصیبتیں لاحق ہوئی. تکلیفیں آپ نے جھیلی آپ کو تکلیف پہنچائی گئی اور آپ نے مصیبتیں برداشت کی آپ کو بیماری لاحق ہوئی غم اور تکلیف آپ کو لاحق ہوئی اگر آپ غیب جانتے تو یہ ساری چیزیں آپ کو لاحق نہیں ہوتی اب آپ بتائیں کہ ہمارے نبی سے کون زیادہ اونچا مقام رکھتا ہے اللہ کے بعد ہمارے نبی ہی کا مقام مرتبہ ہے جب اتنے واضح اور سریح لفظوں میں اللہ رب العالمین نے آپ سے اعلان کروایا کہ آپ کہہ دیجئے آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر میں غیب جانتا تو خیر اکٹھا کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف نہیں لائق ہوتی تو اس سے اور زیادہ واضح لفظوں میں کیا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجیے علماکن تو بد امین الرسول آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں مجھ سے پہلے بہت سارے امبیا رسول آ چکے ہیں اور اسی علاقے میں آ چکے ہیں اور تم انہیں جانتے ہو کتنی بستیاں ہیں جو تمہارے گرد و پیش ہیں تم جانتے ان ساری بستیوں اور علاقوں کو لہذا میں کوئی نیا نبی و رسول نہیں ہوں اما ادری مایو مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا ولا بکم اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اللہ اکبر کتنی واضح آیت کتنی شریح آیت آپ صلی اللہ علیہ ونماتے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا ہمیں نہیں معلوم کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے ان اتبی میں <اِلَي> تو اسی چیز کی تباہ کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے. اللہ نے جو آپ پر دین اتارا میں اس کی تباہ اور پیروی کرتا ہوں میں اس پر عمل کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے اللہ ابن کی طرف سے وما انا اللہ نذیر و مبین میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا مجھے ڈرانے والا خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے مجھے غیب نہیں معلوم ہمارے ساتھ کیا ہوگا آپ کے ساتھ کیا ہوگا فلاں کے ساتھ کیا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا اس کی موت کہاں ہوگی وہ کم مرے گا کیسے مرے گا کب زندہ اٹھائے جائے گا مجھے کچھ نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا آپ کے ساتھ کیا ہوگا مجھے کچھ نہیں معلوم کس قدر صلی اللہ علیہ وسلم سراہد کے ساتھ فرما رہے ہیں اللہ البامین آپ کے بارے میں کہہ رہا کہ آپ یہ لوگوں میں اعلان کر دیجیے اس طریقے سے اور بھی بہت ساری آیت اللہ فرماتا ہے میں یہ نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں ولا عالم الغیب اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں ولا عقول انی ملک اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں فرشتہ بھی نہیں ہوں انسان ہوں ہمارے ماں باپ تھے میں آدم کی اولاد میں سے ہوں اور اس سے میں فرشتہ نہیں ہوں انسان ہوں اللہ کے نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور نماز میں بھول گئے تو آپ نے کیا فرمائی نمانا بشر میں بشر ہوں انسا کا مات میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو تو آپ بشر تھے انسانوں میں سے تھے آپ کو تکلیفیں لاحق ہوئیں پریشانیاں لاحق ہوئیں آپ کی شادی ہوئی آپ کی اولاد تھی آپ بیو کے پاس جاتے تھے اس سے جنابت کرتے تھے وضو کرتے تھے کھانا کھاتے تھے آپ کو موت لاحق ہوئی تو اس طریقے سے آپ انسانوں میں سے تھے لیکن انسانوں میں سب سے افضل اور سب کے پیشوار سب کے رہبر تھے امام الرسول امام المبیا اور افضل ول... افضل الرسل سید ولد آدم یہ سب مقام اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا لیکن آپ انسانوں میں سے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں مجھے غیب نہیں معلوم ہے اب اس کے علاوہ اور کتنی واضح آیات چاہیے ایک مسلمان کے لیے جو سچا مسلمان ہے ایک آیت اس کے لیے کافی ہوتی ہے اتنی ساری آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں سے ہے اگر کوئی آدمی کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ ابرامن کے ساتھ کفر کا عقیدہ کرتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا اس مسئلے میں اور یہ بڑا شرک یہ چھوٹا شرک نہیں ہے یہ بڑا کفر ہے چھوٹا کفر نہیں ہے یہ کیونکہ اللہ ابرامن کی خصوصیات میں سے یہ ویسی جیسے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا مانے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت ربا مانے کے علاوہ کو محی اور ممیت مانے. یہ اللہ کے علاوہ کو رزاق مانے یہ اسی طریقے سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے جو امال ہیں انہی اعمال میں سے ایک اہم عمل اور ایک اہم خصوصیت اللہ حرب العامن کی کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور اللہ کے سل صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود آپ کی زندگی میں کتنے واقعات ہوئے یہ سارے واقعات اس بات پر داد کرتے ہیں کہ آپ کے غیب کا علم قطع حاصل نہیں تھا خیبر کی جنگ میں ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت لی اس نے زہر ملا دیا آپ کے ساتھ ایک صحابی اور دعوت خانے کے لیے گئے جن کا نام تھا معرور بن سوید اور ان عنہ عنہ عنہ عنہ کی وفات ہو گئی اور آپ نے قساس میں اس عورت کو قطر کر دیا اس یہودی عورت کو جسے زہر ملا دیا تھا اگر آپ عالم الغیب تھے تو آپ کے یقیناً معلوم ہونا چاہیے تھا کہ دعوت کے اندر زہر ملا ہوا ہے تو اس میں قصور عورت کا نہیں ہوتا ہمارے نبی کا ہوتا نا ازب اللہ بن ذالب سوچے وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو عالم الغیب مانتے اللہ کے رسول کے علاوہ اور لوگوں کو عالم الغب مانتے ہیں نعوذ باللہ من منظالک بات کتنی اونچی پہنچتی ہے اس صحابی کے قتل کا ذمہ دار گویا کہ ہمارے نبی تھے نعوذ باللہ من منظالک نقل کفر کفر نباشد وہ عورت نہیں تھی جس نے زہر ملا دیا تھا آپ نے جان بوجھ کر کے زہر کھایا اور, اور اپنے صحابی کو کھلا دیا نعوذ باللہ اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے نبی غیر معلوم تھا اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام تراشی ہوئی آپ نے باقاعدہ وہی کا انتظار کیا اور جب اللہ ہربلامی نے آپ کی برات نادل فرمائی عائشہ کی تباب نے لوگوں کے در اعلان کیا آپ وہی کا انتظار کرتے رہے آپ کو اگر غیر معلوم ہو بتا دیتے واضح طور پر اس طریقے سے بیر معنا کے اندر ستر صحابہ کے کا قتل ہوا آپ کے پاس کچھ لوگ آئے کہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہماری دینی علم پہنچانے کے لیے یا ہماری تبلیغ اور نصیحت کے لیے رہنمائی کے لیے کچھ لوگوں کو آپ بھیج دیجئے آپ نے ستر قرہ ستر صاحب کو بھیجا لوگوں نے بدہدی کی دغا دیا ان کو قتل کر دیا شہید کر دیا اور آپ نے ان پر باقاعدہ پورے مہینے تک بدعا فرمائی ان قبیلوں پر رول الزکوان اشیا جنہوں نے قتل کیا تھا ان کرام کو اگر آپ غالب ال عالم الغیب تھے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ان کرام کے ساتھ بدہدی کی جائے گی دھوکہ دیا جائے گا یہ جھوٹے لوگ ہیں مکار لوگ ہیں یہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں جھوٹ میں دعوی کر رہے ہیں اسلام کا لیکن ہمارے نبی نے ان کے مطالبے پر بھیج دیا کہ جائیے ان کو اسلام کی دعوت دیجیے اور آپ نے کن کو بھیجا قررہ کو بھیجا ورلما کو بھیجا کیونکہ دعوت کی ذمہ داری والما کی ہوتی ہے جو عالم ہوتا ہے وہی دین کی دعوت دے گا تو آپ نے ان کو بھیجا اس طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں آپ نے آب اقمۃ ال صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے جوتے میں سابق کرام بھی جوتیوں میں نماز پڑھ رہے تھے اور اس طریقے سے آپ نے نماز کے دوران جوتا نکال دیا صابق کرام نے دیکھا کہ ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے نکال دیے تو انہوں نے آپ کی اقدا اور پیروی اور اتباع میں انہوں نے بھی جوتے نکال دیے جب آپ نے سلام پھیرا تو پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں نکالے اگر آپ عالم الغیب تھے تو آپ کے پوچھنے کی ضرورت تھی کہ آپ نے جوتے کیوں نکالے بتا دینا چاہیے ان کو کہ انہوں نے اس لیے جوتے نکالے تو جوتے جو نکالے انہوں نے بتایا کہ اس لیے آپ نے آپ کو دیکھا اس لئے ہم نے نکال دیا تو ہماربی نے فرمایا کہ نہیں میرے جوتے کے اندر گندگی لگی تھی جیبیل امین نے آ کر کے مجھ سے کہا تو میں نے جوتا نکال دیا آپ دیکھیں اللہ کے سور اگر عالم الغیب تھے اتنا معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ ان کے جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے لیکن وہی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دی گئی جیبی العمین نے آ کر کے آپ کو بتایا اللہ حرب العلامین نے آپ کو بھیجا اور اس طریقے سے آپ کو بتایا تو اب آپ تب جا کر کے آپ کو اس کا علم ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہاں اللہ حرب العامین غیب کی باتیں اپنے میں سے رسولوں میں سے جس کو چاہتا بتا دیتا ہے اور اللہ رب العالمین نے صاف فرما دیا عالم الغیب اللہ ہی عالم الغیب ہے فلاح ادہر اللہ غیبا اپنے غیب پر کسی کو مطلے نہیں کرتا علام من تو من رسول ہاں جس رسول سے راضی ہوتا ہے جس رسول کے بارے میں جا جانتے چاہتا ہے کہ اسے بتاتے غیب کی باتیں تو اس رسول کو بتا دیتا تو اللہ رب العالمین نے اپنے امبیا کو غیب کی باتیں بتائی جیسے ہمارے بین قیامت کی نشانیاں بتائیں یاجوئی ماجو نکلیں گے دجال آئے گا سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا مشرق کے بجائے اور اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں دوبارہ زمین پر آئیں گے وہ اور اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال نکلے گا جنت اور جہنم کے تعلق سے بتایا گلسراد کے تعلق سے بتایا بہت ساری نشانیاں ہمارے بھی انہیں اور اس طریقے سے یعنی بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ نے جنت کی بشارا سنائی اشر مبشرہ کی صلاح تو معلوم ہے سب کو کہ وہ دس خوش نصیب صاحبہ جن کو آپ نے ایک مجلس کے اندر جنت کی بشارہ سنائی تو آپ کو وہی کے ذریعے سے بتایا گیا تب آپ نے لوگوں کو بتایا کہ سب جنت کے اندر جائیں گے یہ تو تمام صحابہ کرام جنتی ہی ہیں لیکن آپ نے نام لے لے کر کے جن کو بتایا ان کو اشرم مبشرہ دس صحابہ کرام تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں وہی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دی گئی آپ کو بتایا گیا اس طریقے سے امر بلحال خزائی جس نے مکے کے اندر شرک کو رائج کیا آپ نے کہا کہ اس کی اتوڑیاں جہنم کے اندر گلیں گی سڑیں گی جہنم کے اندر ہو جائے گا کیونکہ اس نے شرک کو رائج کیا تو آپ نے اس کے بارے میں باقاعدہ اے, وہی سنائی کہ جہنم کے اندر جائے گا کیونکہ اللہ نے آپ کو وہی کے ذریعے سے بتایا اللہ غلامی نے سورہ مسد کے اندر کے بارے میں بتایا کہ وہ اس کی بیوی جہنم کے اندر جائیں گی اس طریقے سے وہی کے ذریعے سے ہمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں بتائی گئیں ورنہ آپ کو نہیں معلوم تھا قیامت کب قائم ہوگی ہمارا بھی سوال کیا گیا تو آپ نے کہا جبیل امین نے آ کر کے سوال کیا تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم جیسے تم کو نہیں معلوم اسے مجھے, مجھے بھی نہیں معلوم یعنی جبیلا امین کو بھی نہیں معلوم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہوگی یہ علم الغیب سے تعلق ہے اس کا علم اللہ رب العامن کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آج ہمارے ملک اور معاشرے میں ایسے دجال اور مکار و فریبی لوگ موجود ہیں جو باقاعدہ بتاتے ہیں کہ دنیا اتنے سال باقی رہے گی ختم ہو جائے گی اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی یہ سب دجال لوگ ہیں مکار اور فریبی لوگ ہیں یہ علم غیب کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں اور علم غیب کا دعویٰ کرنا کفر ہوتا ہے یہ کیونکہ اللہ ابرامن کی خصوصیات میں سے ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب الامن کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے اور ہمارے نبی کو جو بتایا گیا وہ وہی کے ذریعے بتایا گیا اور اگر وہی کے ذریعے سے کسی کے ذریعے سے معلوم ہو جائے تو اس کو علم الغیب کا علم نہیں کہا جاتا ہے. علم غیب کا مطلب یہ کہ انسان بذات خود بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے معلوم کر لے اور بتا دے اسے علم الغیب کہا جاتا ہے. اگر کسی ذریعے سے خبر دے دیا گیا تو علم الغیب نہیں کہلاتا وہ اطلاع دے دی گئی بتا دیا گیا لہٰذا وہ علم الغیب نہیں کہلائے گا تو اللہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب نہیں شیخ نبی السمی رحمتہ اللہ علیہ سے باقاعدہ سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے اصول صلی اللّہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے نور تھے اور عالم الغیب تھے اور اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہوں اللہ کے سولول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ وہ اسلام پر نہیں ہے وہ یہ کفر ہے یہ اللہ کے سر کے بارے میں اس لئے عقیدہ رکھنا اور ایک فتح میں آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو ایسے آدمی کی پیش نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے جو اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا اللہ کےسر عالم الغیب تھے آپ بشر نہیں تھے آپ نور تھے نور صاحب کو پیدا کیا گیا اور آپ نفع نقصان کے مالک تھے یعنی وہ خصوصیات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اگر ہمارے نبی کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ رب العامن کے ساتھ وہ کفر کا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ بھی کفری عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو عالم الغیب ماننا اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب الامین ہمیں صحیح عقیدے پر قائم رکھے شرک اور خرافات کفر نفاق ان تمام چیزوں سے اللہ اربام ہم سب کی فاط فرمان جداکم اللہ خیر و صلی اللہ بینا محمد والا علیہ و صاحب و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ